السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا واحد سب سبھی ان کے پاس واحد کے الحمد لله جي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآتر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من قاف مقاب ربه ونهى النفس عن الهوى فَإنَّ هي صدق الله <تصفيق> کل کے سبق میں ہم نے جا قوم مت پھر جب بڑا حادثہ آ جائے گا یوم یا دن انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا آج ہم پڑھیں گے وبرزت برزت کا مان ہوتا ہے ظاہر کرنا ظاہر ہونا ظاہر کرنا تو ظاہر کی جائے گی وبرزت ظاہر کی جائے گی الجحیم جحیم جہنم کا نام ہے جحیم جہنم کو کہتے ہیں لیمئی اس شخص کے لیے یارا جو دیکھتا ہے یار کا مانا دیکھنا اب اس آیت کا ترجمہ یوں بنے گا وہ بر ذاتی مولی مئی اور دیکھنے والوں کے سامنے دو ذخص ظاہر کی جائے گی اور دیکھنے والوں کے سامنے دو ذخص ظاہر کی جائے گی ہر شخص اسے اپنے آنکھوں سے دیکھے گا دو جہنمیوں کی قریب کر دی جائے گی جب حساب و کتاب ہو جائے گی تو پھر جہنمی جہنم میں چل جائیں گے تو گویا اللہ رب العزت فرما کہ یہ لوگ قیامت اور دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں لیکن اس دن یہ حال ہوگا کہ یوم یتذکر الانسان کر ال ماں سے آ جو اس نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور پھر یہ حال ہوگا کہ جہنم کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا ان کو اپنا انجام نظر آئے گا اور بلاخر کے جہنم میں چلے جائیں گے پاٹمانا یقیناً پس اما جس نے سرکشی کی ہوگی امام پوا تو جس نے سرکشی کی ہوگی فا کامانا سرکشی کرنا فأما من پغا تو جس نے سرکشی کی ہوگی اس آیت کے اندر اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے دنیا اگلی آیت کے اندر جہنم والوں کی دو بیان ہو رہی جہنم والوں کی دو ایک علامت یہ ہے عمام طغ تو جس نے سرکشی کی ہوگی یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا یہ ایک علامت ہے جہنمیوں کی اللہ اور اس کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا اور اگلی آیت میں جہنمیوں کی نشانی یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ حیات دنیا آسارا کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا الحیات زندگی دنیا دنیا کی زندگی تو آسرا اختیار کیا پسند کیا ترجیح دی دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہوگا حیات دنیا اور دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہوگا یہ دوسری علامت ہے چہن کی یعنی دنیا کی پانی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی یعنی جب کوئی ایسا کام سامنے آئے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے آخرت میں اس سے عذاب کا اندیشہ ہے یہ کفار دنیا کی لذت کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ان کا ٹھکانا جہنم ہے یہ دوسری علامت ہے جہنم کی پہلی علامت انہوں نے جہنگی کے کے دوسری دوسری جہنما وہی تمنا ٹھکانا رہنے کی جگہ تو فإن ہی اس, کا ہوگا ہی اس کے لیے یہاں تک کپار کی دو نشانیاں دو آلام سے بیان ہوئی اب آگے اللہ رب عزت جنت والوں کی دو نشانیاں بیان پر مارے جنت والوں کی جنت والوں کی دیکھیے وہ اماں اور جو اور باقی جو من خواہ ڈرا کھڑے ہونا کھڑے ہونا رب ہی اپنے پروردگار دن نفس یہ دوسری نشانی وہ اماں من خواب مقام عرب بھی ہی یہ پہلی نشانی ہے جنت والوں کی اور باقی وہ اماں اور باقی جو خواب ڈرا مقام عرب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتا ہے یا اللہ کی عظمت اور اللہ کے تحر سے ڈرتا ہے یہ دونوں مطلب ہے اس کے یا تو حساب کتاب سے ڈرتا ہے یا اللہ کی عظمت یا تحر سے یہ ڈرتا ہے اگلی دوسری شن ونس عن <الْحَوَى> ہوا کہا معنی روکنا ان کا معنی اپنے نفس اپنا نفس اپنی ذات عنل ہوا ہوا کا مانا خواہش خواہشات خواہش عنل ہوا اور اس نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا ہوگا اور اس نے نفس کو خواہش سے دور رکھا ہوگا یہ دوسری نشانی ہے جنت والوں کی جو ناجائز خواہشات ہیں اس سے بچتا رہا اس دنیا کی زندگی میں تو اس کا ٹھکانا جنت, جنت ہے تو جنت, جنت, جنت ہی جنت یقیناً جنت ہی کا ٹھکانہ ہوگا تو اہل جہنم اور ان کی دو نشانیاں دو عالم سے بیان ہوئی اور ان کا ٹھکانہ بیان ہوا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے اور اس کے بعد اہل جنت اور ان کی دو نشانیاں بیان ہوئی اور پھر ان کا ٹھکانہ بیان ہوا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے یہ جنت میں جائیں گے بات سمجھ میں آ جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں سب جی کو بات سمجھ میں آ جی, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ